اسرحمن ویم الحمد اللہ, اللہ علیہ و محمد اللہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بادشاہ ورثہ البادشاہ اور باقی تمام ورث برادر خانہ شامل سب کو سمسن بارش کرتے ہیں ہمارا سلسلہ درسۂ کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر دو سو پندرہ اور انیس ہے ہاں تو مجموعی درج نمبر دو سو پندرہ ہیں درج نمبر بیس جو ہے تشویحات اور وظائف کے سلسلے میں الگ نمبر دیتے آئے تھا تاکہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہو تو اس لحاظ سے وظائف برائے حاجت براری ہاں جی حاجتیں دنیاوی اخروی حاجتیں پورا ہونے کے لیے حضرت امیر کا بیس ہے رمضانی اللہ علیہ نے ہاں جی روزانہ سو سو مرتبہ ایک تصویر دیا ہے اس سلسلے میں جو ہے دس نمبر انیس ہے مجموعی طور پر آج کے دس دو سو پندرہ املی انیس تو آج کے درس میں جو ہے جو کہ سلسلے وظائف برائے حاجت براری میں پر سلسلے پر جانوری سو سو تصویر کے سلسلے میں ہیں اور اس میں آج جو ہے ہفتے کا وظیفہ ہے ہاں جی آج سے یہ یہ تصبیحات کے سلسلہ آج سے شروع ہے سن ہر روز سو سو مرتبہ تذویحات ہیں جو کل آپ کو بتایا تھا امام سعدیہ علیہ السلام سے منقول ہے جس کسی نے بھی ایک ہفتہ مسلسل ان روزانہ مختلف سو سو مرتبہ تذویح ہے ان کو توجہ سے رو قبلہ ہو کے کسی بھی نماز کے بعد یا ہاں اللہ تعالی عالیہ کسی بھی مناسب وقت میں اللہ کے حضور میں جو ہے دس و دعاؤ جین کو سو مرتبہ پڑھ کر اللہ سے اپنی مشکلات اپنے مسائل اپنے حاجتیں پیش کریں اور تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو مشکلات کے باغور سے نکالے گا اس کی پریشانیاں دور کرے گا اس کی دنیاوی قروی حاجات پوری فرمائے گا تو یہ جو ہے اس سلسلے میں رضاء برائے حاجت براری کے عنوان میں ہفتے کا وظیفہ جو ہے ہفتے کے دن حت عمیر کا بھی فرما ہفتے کے دن درج ذیل وظیفے کو سو مرتبہ پڑا کرو ہفتے کے دن سو مرتبہ تو ہفتے کے دن پڑھ جانے والی تصویر مختصر ہے آپ ہاں فرماتے ہیں ہفتے کے دن سو مرتبہ یا قاضی الحاجات پڑھیں یا قاضی الحاجات یہ مبارک تصویر سو مرتبہ پڑھیں تو, تو ہر روز ایک الگ الگ تصویر ہے یہ حاجت براری کی تصویر ہر روز الگ تصویر آج ہفتے کے دن آج سے شروع کیا ہے تو ہفتے کے دن یا قاضی الحاجات سو مرتبہ تو قاضی یا حرف ندہ ہے عربی زبان میں پکارنے کے لیے یا کا لفظ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے یعنی تو جو میں اے کے معنی میں ہے حاجتوں کو پورا کرنے والے گانے میں تو قاضی کے معنی عربی یہ اسم مفائل کا سیغا ہے اسفیل قاضا یقی قضا, قضا انشمانی یعنی اس کے معنی کیا ہیں کام انجام دینا پورا کرنا عرب بولتے ہیں قضا حاجت یعنی حاجت پوری کرنا کسی کی ضرورت پوری کرنا تو قاضی استفال پورا کرنے والا کسی بھی ضرورت حاجت کو پورا کرنے والا پورا کرنے والے کے معنی ہے قاض الحاجات جو ہے جم کا سگا ہے اس کے محرط حاجت ہے اور اس کا اصل مادہ لفظ حاجت جو اس میں ہاؤ جم سے ہا واؤ جم کے لفظ سے حاجت کے لفظ بنائے واؤ الحمۂ بدلا ہے عربی شرف کے قاعدے کے مطابق وا والد سے بدلائے اور حاجت ہو تو حاجتن جو ہے اس کی جمع حاجات ہے اور یا قاضل حاجات یعنی اور حاجت کا معنی جو ہے لغت میں اردو میں بھی حاجت کا لفظ استعمال ہے ضرورت کے معنیٰ بھی ہے حاجت کا معنیٰ بھی. اور ضرورت کی چیز کے معنی میں اس کے علاوہ مزید دو معنی اور کیا جو کہ ہمیں یہاں مناسبت نہیں رکھتے ہیں غربت اور غرض کے معنی میں یعنی یہ میرے حاجت میں ہیں یہ میرے غرض نہیں ہے اس طرح کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور اس طرح عرب بولتے ہیں قازہ حاجت یعنی ضرورت کو پورا کیا ضرورت کو پورا کرنا تو یہاں پر جو ہے جو چار معنی کے ان میں سے یہاں جو اس مبارک دعا میں یا قاض الحاجات میں یہاں پہ دو و معنی یعنی ضرورت اور حاجت کے معنی اور ضرورت کی چیز کے معنی میں ہے ضرورت کے چیز کے معنی میں اور ضرورت حاجت کے معنی میں تو یا قاض الحاجات کا معنی پھر کیا ہو جائے گا اے حاجتوں کو پورا فرمانے والے اے حاجتوں کو پورا کرنے والے اے ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہاں جی آپ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو مد نظر رکھا یا قاجل حاجات کر کے کسی اور کو ذہن میں نہیں لانا ہاں اس رب اور اس الح اس, اس معبود حقیقی کو ذہن میں رکھنا ہے جو اس کائنات کا رب ہے مالک ہے خالق ہے رازق ہے بس کائنات کا سب کچھ ہوئی ہے اللہ ہے تو اس پاک ذات کے عظمت کو ذہن میں رکھ کر اس کو جو ہے آپ یا قاض الحاجات کے خیر پکا رہے ہیں ہنجی اے وہ اللہ اے وہ ہنجھ اے ہماری حاجتوں کو پورا فرمانے والے اے ہماری ضرورتوں کو پورا فرمانے والے یا قاض الحاظات یا ہاں یہاں پر یہ ایک ہی جملہ ہے یہ مبارک غلبت کا مختصر ترجمہ ہے اور ایک توضیح جو ہے یہ ہے جمل جتنے بھی ہمارے ورد وظائف ہیں تصبیحات ہیں ہاں جی دعائیں ہیں ان سب کے حوالے سے ہاں اور خوشن تربیحات کے حوالے سے جو ہے ہمیں کوئی بھی دعا مختصر توضیح ہمیں کوئی بھی دعا و تصبیح و ورد وظائف ہیں جب آپ پڑھنے لگتے ہیں تو ان کو پڑھتے ہوئے ان کے معنی و مفہوم کو ضرور ذہن میں رکھ کر پڑھنا چاہیے فاضل حاجات آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کو بتاؤ میں اللہ کو کس نام سے پکا رہا ہوں ہاں یعنی اس کے معنی آپ ذہن و اے حاجتوں کو پورا کرنے والے اے میرے مشکلات کو حل کرنے والے اے میرے پریشانیوں کو دور کرنے والے ہاں چونکہ اب یہاں پر جو ہے قاض الحاجات حاجتوں کو پورا کرنے والے ہر شخص کے اپنے الگ آپ مقصد کے پڑتے ہیں کسی کو نوکری نہیں ملا ہوا ہے تو اس کی حاجت ضرورت نوکری ملنا ہے کسی کو کاروبار میں مشکلات میں گرفتاری ہاں جی تو وہ اپنے کاروبار میں جو ہے اس کو بہتر طریقے سے چلنے کے لیے اللہ کو وہ اس کی حاجت وہی ہے ہاں کسی کو جو ہے کوئی بیماری میں مبتلا ہے تو اس کی حاجت یہ کہ بیماری سے شفاہ مل جائے ہاں جی اس طرح ہر انسان کے جو ہے مختلف ضرورتیں مختلف پریشانیاں مختلف مشکلات ہوتی ہیں تو اپنی ان مشکلات کو ذہن میں رکھ کر اور اللہ تعالیٰ کو قاضی الحاجات کہہ کر پکاریں کیونکہ اس میں کوئی شکشو نہیں ہے ہمیں ہر مشکل سے نکلنے والا ہماری ہر حاجت کو پورا کرنے والا ہمیں ہر پریشانی سے نکلنے والا صرف اور صرف وہی اللہ کے پاکزات ہے لہٰذا ان دعاؤں کو پڑھتے ہوئے ہمیں ان دعاؤں کو پڑھتے ہوئے جو ان کے معنی مفہوم کو ضرور ذہن میں رکھ کر پڑھنا چاہیے کہ آپ کو معلوم ہو کہ میں اللہ سے کیا چھچ کر رہا ہوں آپ کو احساس ہو کہ میں اللہ پاک کو اس کے کس مقدس نام کے ساتھ یاد کر رہا ہوں اور اس اسم میں ہمیں اس میں اعظم وہ دعا کے معنی و مفہوم کو جتنا ہو سکے اس کی وسعت کو بھی درخت کرنے کی کوشش کرے کیونکہ قاضی الحاجات پورا کرنے والے حاجتوں کو تو یہ صرف کسی ایک بندے کے حاجت کو کسی ایک حاجت کو پورا کرنے پر قدرہ رہنے والی ذات نہیں ہے ہر قسم کے حاجات کو پورا کرنے پر وہ قدرت رکھتے ہیں اور وہی ذات پورا کرتے ہیں ہاں جی وہی ذات پورا کرتے ہیں تو اس قاض الحاجات کے اس لبس کے وسیع مفہوم کو ہر طرح کی حاجتیں ہر طرح کی ضرورتیں میں سب کو پورا کرنے والا اللہ تعالیٰ کے ذات ہے کیونکہ ساری خیرات اسی کے ہاتھ میں بے ادھیل خیر ہاں تمام خیرات اسی کے ہاتھ میں ہیں اور وہی اللہ اللہ کلِ شن قدیر ہے. خود نے فرمایا میں ہر کام پر قدرت رکھتا ہوں میرے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے ہاں جی وہ اللہ جس نے اس عظیم ہاں جی آج آسمانوں حادثات آسمانوں اور زمین عرش و کرسی ان تمام موجودات کو اس عظمت کے ساتھ خلق فرمایا تو اس ذات عظیم ذات کے لیے انسان کی ایک حاجت کو پورا کرنا ایک بندے کو ہاں جی کوئی رزق کا مسئلہ ہے اس کے رزق کی مشکل حل کرنا کسی کو اولاد کا مسئلہ ہے اس کو اللہ اس کو اولاد دینا ہاں کسی کے گھر میں اور کوئی پریشانی اس پریشانی کو دور کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے تو اس کے سامنے کوئی بھی چیز مشکل نامی چیز ہوتا ہی نہیں یہ مشکل ہمارے لیے ہوتے ہیں وہ تمام نقص اور عیوب سے بالا تر ہیں اور پاک اور منزہ ذات ہے اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہیں اس کے حضور میں سب آسان ہے ہر کام آسان ہے اس لیے جو ہے اس لبس کے معنی وسعت کو جتنا ہو سکے اس کے وسعت کو بھی درخت کرنے کی کوشش کرے نہیں اس کوئی بھی حاجت جو اللہ سے طلب کر رہا ہے بندہ جب بھی آپ اللہ سے کوئی حاجت طلب کر رہا ہے کوئی چیز مانگ رہا ہے کوئی مشکل کے حل کے لیے دعا کر رہے ہیں پریشانی دور ہونے کے لیے دعا کر رہے ہیں تو کسی بھی چیز کے جب اب اللہ سے دعا کر رہے ہیں حاجت مانگ رہے ہیں تو اللہ سے اس کی قبولیت پر یقین رکھے ہیں اور یقین رکھے کہ اللہ ضرور میری دعا سن لے گا اور میری حاجت گرواہی کرے گا اس پر ایمانکھنا ضروری ہے کیونکہ اللہ نے خود قرآن فرمایا اور تو استجیب لکھوں بندہ تم مجھے پکارو مجھ سے مانگو میں تمہاری حاجت پورا کروں گا جب اللہ نے خود فرمایا مجھ سے مانگو میں دے دوں گا ہاں جی میرے حضور میں دعا کر میں تمہاری حاجت پورا کروں گا تو اللہ سے بڑھ کر تو کون سچ بولنے والا ہے اللہ نے اپنے سچے کلام میں ہمارے ساتھ وعدہ فرمایا بندر تو مانگو ہاں میں دے دوں گا البتہ ہمیں اگر مانگنا نہ آ جائے تو پھر یقیناً ایجابت میں تاخیر ہو سکتی ہے کیونکہ ایک دفعہ آپ دعا پڑھتے ہیں ایک دفعہ آپ دعا مانگتے ہیں ہاں جی میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا دعا مانگنے کی چیز ہوتی ہے پڑھنے کی چیز نہیں ہوتی دعا کو مانگنے کی کیفیت میں بھی پڑھیں ہاں جی دعائیں جو گار بھی ہو اردو ہو بلتی ہو اس کو مانگنے کی کیفیت میں اپنی ضرورت کو ذہن میں رکھ کر اپنی پریشانیوں کو ذہن میں رکھ کر اپنے مسائل کو ذہن میں رکھ کر مانگنے کی کیفیت میں جس طرح آپ دیکھیں جو فقیر تانداز کچھ لوگ سچ مچ پریشان ہوتے ہیں وہ آپ کے دروازے پر کھڑا ہو کر اتنے دروازہ کیردات آتے ہیں یا بابا جی باجی کے کہہ کھیل کہہ کہ جب تک کچھ دیں گے نہیں وہ دروازہ وہ چھوڑ کے جائے گے نہیں آپ کچھ بھی بولیں کیوں ہے بیچارے کی پریشانی ہے اس کو اور اس کو مانگنا آتا ہے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے حضول میں مانگنے کی کیفیت میں مانگے اور دعاؤں کی قبولیت میں اندر ایک تو ہمیں اللہ ضرور ہماری دعا کو قبول کر کے اس بات پر ایمان رکھنا ضروری اور, اور حضور قلب کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ مانگے اور کوئی بھی حاجہ ذرا جب اللہ کے حضور میں مانتے تو کمال عاجزی اور خضور خوشو کے ساتھ مانگے اگر ہو سکے تو چند قطرہ اپنے آنکھوں سے آنسو جاری کرنے کی کوشش کریں اگر آپ سج میں پریشان ہیں کسی مسئلے میں تو آنسو چند قدرے آنسو جاری کرنے کی کوشش کریں کیونکہ آج مبارکہ میں آتا ہے جب بندے کی آنکھوں میں آنسو آنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اس کی حاجت کو ضرور پر پورا بھر پاتا ہے یعنی پھر اس کی دعا ہرگی سے رد نہیں ہوتا ہے ہم سادی فرماتے ہیں ہر چیز کے لیے قیمت ہے لیکن جب بندہ اللہ کے حضور میں اس کے اس کے آنکھوں سے جو ہے دعا کرتے ہوئے آنسو گیتا ہے اس کی پھر قیمت نہیں ہوتی ہے اللہ کی نظر میں اس آنسو کی بہت زیادہ ورزش ہوتی ہے ہاتھوں شادی نے فرمایا ہے اگر ایک بستی میں ہاں اگر ایک بہت بڑی بستی میں ایک بندہ آنسو بہانے والا ہو اللہ سے دعا کرتے ہوئے ہاں جی تو اللہ تعالیٰ اس پوری بستی سے ہاں جی عذابات کو اٹھا لے گا ہاں جی اس عذاب کی جو ہے سمندر کو وہاں سے ہٹا دے گا اس حد تک ہے آنسوؤں کے ساتھ کی جانے والی دعا ہرگی سے رت نہیں ہوتی ہے معصوم فرماتے ہیں چانبرکش میں بھی ہے افزا سے نشت میں جب بندہ چند آنسوں کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو اس کے مطلب یہ ہے اللہ سے آپ کا کنیکشن ہو چکا ہے ہاں اللہ نے اپنے رحمت کا نزول آپ کے دل پہ کرنا شروع ہوا اس وجہ سے آنسو گرنے لگا ہے معصوم فرماتے ہیں جب آنسو گرنے لگ جائیں تو اس آنسو گرنے کی اس نورانی کیفیت سے جلدی نکلنے کی کوشش نہ کریں وہ کیفیت جتنی تولانی ہو جائے تولانی کریں اور اسی لمحے کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ سے جو کچھ مانائے مانگیں خود کے لیے اپنے والدین کے لیے اپنے رشتہ داروں کے لیے بھائیوں کے لیے بہنوں کے لیے اولادوں کے لیے دو کے لیے تمام مومنین مومنات کے لیے مسلم مسلمات کے لیے پر امت کے لیے نو انسانی کے لیے سب کے ہدایت کے لیے سب کے دنیا بھرت کے آبادی کے لیے آپ جتنا دعا کرتے جائیں گے اللہ سنتا جائے گا اور آپ کو اس کا ثواب اور عجب ہی گا اور یہ دعا رات نہیں ہوتا معصوم حرمے اس کیفیت سے نکلنے کی ہر کوشش نہ کریں اس کیفیت کو جتنا طول دے سکیں طول دے دیں کیونکہ یہ آسمان سے اللہ سے آپ بندے کا کنکشن ہونے کے واضح نشانی یہی ہے بندے کے آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں بندے کا چشم پورنہ ہونے لگتا ہے اس کا دل جو ہے غم سے ڈوب جاتے ہیں اور وہ پوری خلوص اور آنسو گنے کا مطلب یہ ہے کہ باندہ خلوص اور آجیزی کے ساتھ مانگ رہے ہیں تو جو دعا خلوص اور کے ساتھ مانگا جاتا ہے وہ رت نہیں ہوتے لہٰذا نے کہا دعا کی قبولیت پر یقین رکھیں کہ اللہ ضرور میری دعا سن لے گا اور میرے حاجت ہاں روائی کرے گا اور اگر اگر آپ نے جو ہے شیخ کے ساتھ مانگے جی یعنی کہ اللہ میرے سنے گا نہیں سنے گا قبول کرے گا نہیں کرے گا تو قبول نہ ہوگا ٹھیک جی اگر شیخ کے ساتھ دعا کرے گا قبول نہ ہوگا کیونکہ ایک حضیث کچھ ہی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہ عمر ہو کہ ہمیں اللہ فرماتے آنا میں مومن کے میرے بارے میں مومن جو گمان رکھتے ہیں میں اس کے مطابق اس سے رفتار کرتا ہوں اگر اس کو یقین ہو کہ میں اس کی دعا سن لیتا ہوں تو میں تو قبول اور اس کو قبول کر لیتے قبول کر لیتا ہوں اگر وہ شک کے ساتھ دعا کریں تو پھر یقیناً اسی حساب سے رفتار کروں گا آن اندر مومن مومن کو ہمیشہ اللہ پر پورا پورا یقین ہونی چاہیے پورا پورا بھروسہ ہونی چاہیے پوری یقین اور بھروسے کے ساتھ جب اللہ سے کوئی بھی دعا فرمائیں گے وزائش پڑھ پر کے پڑھنے کے بعد تو اللہ ضرور قبول فرمائے گا اللہ تعالی ہم سب کی تمام پریشانیاں دور کرے یا قاض الحاجات سمجھے اور ہم سب کی پریشانیاں دور کرے مشکلات آسان کرے جن جن کے گھروں میں جو بھی پریشانی اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور کرے ماں باپ کو اولاد کے حوالے سے کوئی پریشانی ہے تو اولاد کی اصلاح کرے ان کے ایمان اخلاق کردار کی اور جن میں مالی پریشانی اللہ سب کی مالی پریشانی کو دور کرے فلان پر نگارہ اور ہم سب کی گزشتہ کو بخش دے اور جو قید حیات میں سب کو ایمان مانتا ہوا کہ زندگی طاف آمین